فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد يفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قاشعون والذين هم عن اللغب معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العليم رب ربشاشلی صدری و یسرلی امری وحلت تحقیق مسلمان وہ مسلمان وہ مومن کامیاب ہوئے انہوں نے کامیابی حاصل کی جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں اور تزکیے کا خیل کرتے ہیں ایمانیات کے زمین میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ایمان کے سمراٹ ہوتے ہیں اگر ایمان ہو تو اس کے کچھ نتائج ہوتے ہیں کچھ آؤٹ پٹس ہوتے ہیں وہ اپنی بعض کی وجہ سے ظاہر ہو جاتا ہے چھپا نہیں رہتا وہ شجرائے طیبہ ہے توتیج نے ربیہ وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے ہر جگہ پھل دیتا ہے ایمان تاجر میں ہو تو اس کی تجارت بتاتی ہے کہ ایمان ہے اسی طرح سے جج کے اندر ہو تو بتاتی ہے کہ ایمان ہے لہ اللہ بیچنے رب ایمان کے سمراٹ ہیں جو ظاہر ہو کر رہتے ہیں وہ مجرد کلمہ نہیں ہے جس کا کوئی نتیجہ دنیا پر نہ نکلے جنہوں نے یہ پڑھا وہ خود بھی بدلے معاشرے کو بھی بدلا نظاموں کو بدل دیا انہوں نے برعظم کو تلپٹ کر دیا انہوں نے بلا ایک حقا وہ لوگ تھے حقیقی مومن ہم یہ تو روتے ہیں کہ دو نمبر مال کی مارکیٹ میں بہت آ ہے ہم نے کبھی خود بھی غور کیا کہ مسلمانی کے نام پر ہم بھی دو نمبر مسلمان ہیں جو بھی نیا مسلمان آنے والا آتا ہے وہ ہمیں کس نظر سے دیکھتا ہو تو ایمان کے لازمی نتائج ہوتے ہیں لازمی سمراٹ ہوتے ہیں ایک تاجر کے ایمان لانے سے پہلے کی تجارت اور ایمان لانے کے بعد کی تجارت میں زمین آسمان کے فرق ہوتے اس کا ہر پیمانہ بدل جاتا ہے ہر پیمانہ بدل جاتا ہے یہاں تک کہ اس تاجر کا معیار فلاح کامیابی تبدیل ہو جاتا ہے پہلے ایک سو کسی کو سود پر دے کر ایک سو پانچ لینے کو وہ کامیابی سمجھتا تھا اب اس سو میں سے بھی ڈھائی روپے دے کر ساڑھے ستانوے کو کامیابی سمجھتا فرق پڑ گیا اللہ کے نزدیک فلاح کیا ہے اور کون سے لوگ کامیاب لوگ یہ ہے ہمارا موضوع یہ ایک فرد کا موضوع بھی ہے میں کامیاب ہو جاؤں فلاں آدمی بڑا کامیاب ہے وہ وزٹ ویزے پر آیا اور کامیاب ہو گیا ہے یہ وہ لفظ ہے جو ہم زیادہ کر استعمال کرتے ہیں. اسلام کس چیز کو کامیابی کہتا ہے قد افلح المؤمنون قد افلح پس منظر کیا ہے یہ مکی صورت اس وقت مسلمانوں نے تین بریاضم فتح نہیں کیے تھے کہ کہا گیا کہ کامیاب ہو گئے کوئی محلات نہیں بنائے تھے بلکہ پہلے گھروں سے بھی نکال دیے گئے تھے پہلے ہی غریب طبقہ ایمان لایا تھا جو دو چار تاجر تھے ان کی تجارت خراب ہو گئی تھی اسلام لانے کے بعد لوگوں نے ان کے ساتھ لین دین ختم کر دیا تھا لہٰذا ظاہر ہے تجارت نے تو ختم ہونا تھا جو پاس پونچی تھی وہ اسلام کے نام پر انہوں نے خرچ کر دی کافر لوگ یہ کہنے لگے دنیا دار یہ کہنے لگے کہ تباہ ہو گئے ہیں یہ لوگ برباد ہو گئے ہیں یہ لوگ کل تک دیکھو کتنے کامیاب تھا آج ان کے کپڑے دیکھو پھٹے ہوئے کل تک چیف جسٹس تھے ابو بکر صدیق اور آج ہرے آم پیٹے جاتے کل صادق وال امین تھے ان سے فیصلے کروائے جاتے تھے اپنے جھگڑوں کے اور آج بچے پیچھے تالیاں پیٹ رہے ہیں یہ لوگ برباد ہو گئے اللہ نے فرمایا نہیں قد اپلا یقینا یہی لوگ کامیاب یہ ہے کامیابی کا معیار کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ ان کے بڑے بڑے پلازے ہوں ان کے بڑے بڑے پارک ہوں ان کی کھلی کھلی سڑکیں ہوں ان کے یہاں فیکٹریاں لگی ہوئی ہوں ہر گھر کے اندر چھتیس ان کا رنگین ٹی وی ہو ڈبل ڈور فریج ہو ڈبل بیڈ لگے ہوئے ہوں صبح لگے ہو وہ کامیاب معاشرہ گنا جاتا ہے ایسی بات نہیں یہ دنیا دارانہ پوائنٹ آف ویو ہے یہ ان کا نقطۂ نظر ہے جن کی دوڑ صرف دنیا تک ہے مرنے کے بعد کی زندگی پر ان کا ایمان نہیں جس وقت یہ سورت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ مومن کامیاب ہو گئے کیا معیار تھا کامیابی انہیں حوصلہ دیا گیا لوگ اگر کہتے ہیں ناکام ہو گئے خسارے میں رہے تو کوئی بات میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کامیاب رہے یہ ہے میں مسجد نبی میں سن نو ہجری کو پہلا دیا روشن ہوا ہے پہلا دیا جلا ہے پہلا چراغ جلایا اور آٹھ ہجری کو مکہ فتح ہو گیا تھا مسجد نبوی میں سن نو ہجری کو پہلا دیا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے جلایا ہے پہلے اندھیرا ہوتا کامیابی یہ نہیں ہے کہ تمہاری مسجدوں میں بڑے بڑے فانوس چمکتے ہوں اور سنگ مرمر لگا ہوا ہو چھت کھجور کے پتوں کی ہے بارش ہوتی ہے تو پانی ٹپکتا ہے پھر بھی کامیاب ہیں وہ لوگ دنیا داروں نے بڑی بڑی نشانیاں بنائی آج بھی وہ نشانیاں موجود اللہ کہتا تم ان کے گھروں کے اوپر سے گزرتے وہ تم آ رہی تھا مسب عین اور سمود کے آج بھی نشانیاں موجود ہیں فراؤن کے مقبرے آپ جا کر دیکھتے ہیں ان کی تعمیرات ان کے رسول نے ان سے کہا بیکول لے رہی ان آیاتن تم ہر جگہ ابس نشانیاں گھارتے چلے جاتے ہو یہاں فلاں گیٹ بنا دو یہاں فلاں پلازہ بنا دو یہاں فلاں چوک بنا دو قومیں ان سے زندہ نہیں ہوتی زندہ قومیں زندہ مقاصد کے ساتھ زندہ رہتی ورنہ ان کی بنائی ہوئی نشانیاں عبرت بن جاتی ہیں اتب نو نہ ان آیا تنتا بسون تختہ خیزو کو کہتے سنایا انڈسٹریل سنا انڈسٹریز مسنا فیکٹری و تکون مسان اللہ اللہ تم اس طرح کاریگریاں دکھاتے پھرتے ہو گویا تم ان کے ذریعے ہمیشہ رہو گے خودہ کہا ہو جائے گا تم آج وہ اشوک کی لاٹ اور ہمارا وہ فلاں قلعہ اور ہمارے وہ فلاں شالیمار اور ہمارا وہ فلاں بارادری نشانے عبرت بن کے رہ گئے ہیں مغلوں اسی طرح اسپین کے اندر جا کر اپنی نشانیاں دیکھیں آپ قومی ان से سے زندہ نہیں رہتی ان نشانوں کو دیکھ کر ان کے انجام سے عبرت پکڑی جاتی کامیابی یہ کامیابی نہیں ہے اگر یہ کامیابی ہے تو اسلام سے پہلے مسلمان کامیاب تھے پھر انہوں نے خسارے کی تجارت کی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے فاقے کاٹنے شروع کر دیے اسلام کے نزدیک کامیابی کی جو شرائط ہیں ایمان عمل صالح تواسی بلحب تواسی اس کے نتیجے میں تم گھروں سے نکالے جاؤ تمہارے گھر برباد ہو جائیں تمہاری سڑکیں برباد ہو جائیں اس سے کوئی تعلق نہیں یہ بات پہلے کہہ دی گئی کو ان کا نابا اوکم وابنا اکم وحوان آشیرت و موال انف تم ہوا تجارت ان کا حبلیہ رسول ہی و جہاد ان کی سب لہ فتح اللہ دنیا کے نقطہ نظر سے افغانستان تباہ و برباد ملک بڑے بڑے اسپتال کوئی نہیں ہے شالیمار باغ کوئی نہیں ہے جناب گارڈن کوئی نہیں ہے کوئی لاٹ نہیں ہے ان کے یہاں کوئی بڑا چوک نہیں ہے ان کے یہاں لیکن اس کامیابی سے ماپیے جس کامیابی سے صحابہ کو ناپا جاتا ہے ان کی رضا کے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں تو اس گولے پر سب سے کامیاب قوم اس وقت وہ ہے کامیابی کا جو میار اسلام دیتا ہے اس میں وہ کامیاب ہے سو کی روٹی کام کے ساتھ کھاتے ہیں ان کے امیر اور گورنر سے لے کر عام سپاہی سفائی یہ وہ لوگ ہیں جن سے کہا جاتا ہے اللہ فیا مایشتہ الحم تر مما یشتہ مم وفاقیت ان مما مم یت جو یہاں سو روٹیاں اس کے دین کی خاطر کھا رہے ہیں. اس کے غلبے کے لیے وہ بھوک بھی برداشت کرتے ہیں انہیں اللہ کہتا ہے میں گوشت کھلاؤں گا لاہ نے تئر مما جس پرندے کے گوشت کی تمنا کریں گے وہ نہیں ملے آج اگر وہ زمین پر سوتے ہیں تو سورورم مستوں کا میں آنے دوں گا آج ان کو فروٹ نہیں کھانے کو ملتے طلح مندود ہم دیں کوئی بات نہیں کامیابی کا معیار یہ ہے وہ بین الاقوامی انٹرنیشنل قانون کے کتنے بھی بڑے مجرم ہوں لیکن انٹر ہیون جو قانون ہے بین الاسمانی قانون کے ہیرو ہیں وہ لوگ دنیا کو کتنا بھی بولاؤ کر ہلکا فرو کیوں چپتے ہیں وہ کاوے والے اور سوکھی روٹی والے کیوں چھپتے ہیں وہ ہضم کیوں نہیں ہوتے کامیابی کا معیار یہ رب راضی تو سب راضی رب کی رضا قد افلح المؤمنون کامیاب وہ مومن ہیں اللہ زی نم فی صلاحیم جو اپنی نمازوں میں خوشبو اختیار کرتے ہیں جب آدمی سب جگہ سے کٹ جاتا ہے تو پھر رب سے جو رابطہ اس کے بعد ہوتا ہے وہ بڑا عزیز ہوتا ہے آدمی جب سوئی تھی کیوں ہو جائے باقی سارے سٹیشن آواز نہ دیں صاف سنائی دیتا ہے نا جن کا ٹرانسٹر باقی سارے رابطے توڑ دیتا ہے اینی وجہ تو وجہ علی اللہ فتح سماوات والا بہان ہی ہو کر وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک جگہ پٹ ہوئے ہوئے کہیں رابطہ جڑا ہوا ہے نمبر ملا ہوا ہے ان کا بدن بتاتا ہے ایک صاحب نماز پڑھتے ہوئے داڑھی کھجا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والا خاش اکلبا خاص آج اگر اس کا دل خاصے ہوتا دل میں خوشو ہوتا تو اس کے آزا جوارے میں خوشو ہوتا جو اپنی نمازوں میں یکسو ہوتے خواہش ہوتے ان کا بدن بتاتا ہے کسی بڑے کے سامنے پہنچے ہوئے ہیں آدمی خواب میں بھی ڈر رہا ہو بچہ خواب میں ڈر رہا تو ماں باپ پاس بیٹھے ہوں تو پتا لگ جاتا کو ڈرامنی خواب دیکھتا وہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کسی بڑے کے سامنے کھڑے اور اس میں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ خصوص تیار کرو بدن جب کسی بڑے کے سامنے جاتا ہے تو के کے لیے آواز پسٹ ہو جاتی ہے نظر چک جاتی ہے بدن کا تناؤ ختم ہو جاتا ہے ایسے سورت پر مسکنت ساری ہو جاتی ہے مسکین نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اب के لینے جائے نا تو पता کے سامنے چٹھی رکھے تو پتا چلتا ہے بے مار گئی ہے حالانکہ ڈلی ٹیلی گرام منگوائی ہوئی ہوتی ہے لیکن ایکٹیو اس کی اصلی ہوتی ہے ایک صاحب کہتے ہیں کسی بڑے کے افتار پارٹی میں ہم گئے ہوئے تھے تو افتار ہزامے ہو گئیں اب کوئی آدمی افتار نہیں کر رہے وہ صاحب کسی خیال میں مگن تھے گم سے خیالوں میں اب ان سے پہلے اختار کون کرے کہتے بڑی ہمت کر کر ان کا ایمان جو تھا اس نے اپنے سارے انجن چلا دیے فور بائی فور دیا اور آہستہ آہستہ نیچے سے ہاتھ لے کر گئے وہ اور ایک سیب کے اندر انہوں نے ناخن کھبو کے وہاں سے تھوڑا سا ناخن کے ذریعے لے کر آئے اور آستہ سے منہ میں ڈال انہوں نے روزہ خشو اس کا نام ایسا نہیں کہ نماز میں اس کے سامنے کھڑے اور ناک میں سے نکال نکال کے گند بھی پھر اس کا جغرافیا بھی دیکھتے ہو کتنا بڑا ہے ہاتھ ٹکتا ہی نہیں کان سے آئے گا تو داڑھی پر چلا جائے گا داڑھی سے آئے گا تو سر پر چلا جائے گا سر پہ آئے تو بغل میں چلا جائے گا ٹکتا ہی نہیں ہے سامنے کوئی نہیں ہے نا ہم نے رب ہوتا تو یہ نہ ہوتا وقت گزارنے کے لیے کہ اگر حاضری نہ دی تو کہیں آگ میں نہ ڈال دے وہ وہ حاضری دینے آتے ہیں جیسے بستہ بے کا مجرم تھانے میں جاتا ہے وہ اللہ سے ملاقات کے لیے نہیں آتے ہیں صحابہ کا حال تو یہ ہوتا تھا کہ وہ مسجد میں یوں ہوتے تھے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے اور مسجد سے باہر یوں ہوتے تھے جیسے مچھلی پانی سے باہر ہوتی بھائی جیسے آخری اوور ہوں میچ پھنسا ہوا ہو تو ہم وہاں سے اٹھ کے آتے ہیں نا نماز پڑھنے تو کیا حال ہوتا ہے ہمارا دھیان وہاں ٹنگا ہوتا ہے پتہ نہیں کہ اٹھنا ہو گیا اور باہر کے پھر واپس جاتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں کیا بنا بھائی باہر اندر بھی نہیں جاتے باہر سے اس اور پوچھنا شروع ہو جاتا بنا کیا ہے وہ باہر دنیا میں جاتے تھے ضرورتیں تھیں ان کی لیکن باہر کے پھر واپس آتے تھے اور سات آدمی جو آج کے رب کے رب کے عرش کے سائے کے تلے قیامت کے دن ہوں گے ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کا دل مسجد میں ٹنگا رہتا ہے ضرورتیں پوری دورتا دوڑتے جیسے آپ جنا حال میں دوڑتے ہیں کرکٹ دیکھنے کے لیے ضروری کام کرنے کے فورن بعد کیوں دلچسپی ہے نا توجہ ہے نا وہاں تو دو دو تین تین گھنٹے یوں گزر جاتے ہیں جیسے دس منٹ گزرے گرمی بھی ہو تو دل لگا ہوا ہوتا ہے نماز میں کبھی ہمارا حال یہ ہوا ہے پھر کیا وجہ ہے؟ کیا قیمت ہے ہماری نمازوں آپ کے مسئلے ذکری میرے ساتھ رابطے کے لیے میری یاد کے لیے نماز کو قائم اللہ سے رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ ور ذکر اللہ اکبر ہاف لائن نماز ہے وہ نمبر آدمی مانگتا ہے نا جو بیزی نہ ہو جب کسی سے نمبر آپ لیتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں سرکار یہ نمبر بیزی تو نہیں رہتا زیادہ ایک منٹ دیا پرائم منسٹر نے اور فون پہ فون کر رہے ہیں اور جناب وہ بیزی لائن مل رہی ہے وہ لائن جو کبھی بھی بیزی نہیں ہوتی وہ نماز ان الصلاۃ واقع الصلاۃ ان الصلاۃ تنھا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر اللہ سے رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ ہاٹ لائن یہ نماز لیکن یہ نماز روکتی ہے برے کاموں سلا تھا اگر نماز ہے تو روکتی بھائی بریک ہو تو لگتی ہے نا جب آدمی یہ کہتا ہے میری گاڑی کی بریک کوئی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بریک پیدل کوئی نہیں وہ تو وہیں لگا ہوا ہوتا ہے مطلب یہ کہ جب میں لگاتا ہوں ضرورت ہوتی ہے تو لگتی کوئی نہیں اس کا نام ہے بریک کوئی نہیں نماز وقتے ضرورت بروک کا کام نہ دے تمہیں برائی سے نہ روکے تو تیری نماز کوئی نہیں چارکاتے نہیں ہوتی پیڈل پیدل وہی ہوتا ہے لیکن اگر تمہیں بے حیائی سے روکتا نہیں ہے تو تیری نماز کوئی نہیں ان فلاح اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز تنہا روکتی ہے اپنے بریک شوز چیک کرو بریک آئل چیک کرو کمی کہاں ہے سلاف نماز ہو تو اس کے اثرات یہاں ظاہر ہوتے ہیں سی تی وجوہہم من اثر اس ان کے چہروں پر ان کی پیشانی پر نہیں پیشانی کے لفظ استعمال ہوا جباہم جباہم یہاں پورے چہرے کا ذکر ہے نمازی کی نماز اس کے چہرے پر ڈسپلے ہوتی ہے ان کے چہرے پر نظر آتی وہ جو کسی نے کہا کہ پی کر جھلک سرور کی منہ پہ نہیں آتی ہم رندوں میں وہ صاحب ایمان نہیں ہوتے یعنی پینے والے بھی تقاضہ یہ کرتے ہیں کہ اندر جائے تو لان چہرے پر نظر آئے ورنہ اسے پینے والا نہیں مانتے نماز اندر جائے تو چہرے پر نظر آئے نماز کا سرور نظر آئے آنکھوں میں نظر آئے چہرے پر نظر آئے سیما کی وہ جو نا ساری سرجو وہ چہرہ کالا بھی ہو تو اس کے اندر کشش ہوتی ہے اپنی طرف ضروری نہیں کہ وہ گورا ہو یا نمازیں پڑھنے سے نور سے مراد ہے کہ آدمی چٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو گورا ہو جس کے گال سیب کی طرح ہو آدمی مانے کہ یہی نماز پڑھتا ہے میں تو کالے کا کالا ہوں بلال رضی اللہ تالان بلال حبشی رضی اللہ تالان بلال اب رباہ رضی اللہ تالان حضور مہراج پر جاتے ہیں اور بلال مکے کے اندر چلتا ہے تو بلال کے جوتوں کے گھسٹنے کی آواز حضور وہاں سنتے ہیں جب رائل پوچھتا ہے یہ آواز کیسی ہے کچھ پہچانا آپ نے فرمایا یہ تو بلال کے سلیپر گھسٹنے کی آواز ہاں ہاں بلال مکے میں چلتا ہے تو عرش والے اس کے جوتوں کی آواز بھی سنتے وہ بلال جو تیے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھی اندر جاتا ہے تو بلال سے اجازت لے کر جاتا ہے وہ بکر بھی اندر جاتا ہے تو اجازت لے کر جاتا ہے بلال وہ بلال جو کہا کرتے ہیں ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی نبی کے ہاتھ میں ہوتی تو سب سے پہلے نبی کے رشتے داروں میں بٹتی بلال کی باری پتہ نہیں آتی ان کے ہاتھ میں ہوتی تو ابو لاب سے پہلے ابو طالب کو ملتی ان لا تحدیم نحب طلح یحدیم یہ قالین لیکن مقام کیا ہے حاصل کیسے ہوا حضور نے پلٹ کے آ کر پوچھا بلال کیا خاص عمل کرتے ہو تیرے جوتوں کی آباد آسمان تک جاتی ہے کہا حضور کوئی خاص عمل نہیں کرتا آج تک میں نے جب بھی غسل کیا ہے بغیر نماز پڑھے توڑا نہیں وہ نفل نماز جو ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے غسل کیا ہے تو اس کو بغیر نماز پڑھے آپ نے تھوڑا یہ مکرو ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی غسل کرنے کے بعد وضو کی ضرورت رہتی ہے نہیں رہتی غسل کے اندر وضو شامل ہوتا ہے وہ غسل کرنے کے بعد آپ کو تحیت الوضو پڑھ لینے چاہیے دو نفل پڑھ لیں ہاں آپ یہ بلال کا خاص عمل ہے نماز روکتی ہے اگر کوئی نہیں روکتا تو اس کی نماز نہیں کون سی دوا دی تھی آ حضور صلی اللہ نے صحابہ کو وہ لوگ کیوں پڑتے تھے کس چیز نے ان کا تزکیہ کیا خوشور خزور اجاعت و لہم تو مایا سنا بہ نات اللہ کی آتے پڑی جائیں نماز میں کیا پڑھتے ہیں واجلت کو ان کے دل کانپ جاتے ہیں خوف سے بھر جاتے ہیں سما کلی رو جو لو بہوم ووم ذکر اللہ پھر ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ان کے دل اللہ کے ذکر سے جڑ جاتے ہیں. نماز اتصال ہے سلا سلا تم بین العبد والرب بندے رب کے درمیان سلے کا نام سلاح ہے اور اس سلے کو قائم رکھنا ہے یہ عقامت صلاح ہے مسجد میں آ کر پڑھنی ہے نمبر ملانا ہے پھر یہ صلاح قائم رکھنا ہے جب تم تجارت کرو تب بھی جب بازار میں جاؤ تب بھی نظریں رب سے لڑی ہوئی ہوں تو پھر نہ میرم کو دیکھیں اس طرح آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے مہاراج پر کیا نہیں دیکھا ہوگا آج جو کسی فلاں پلازے میں اور فلان سینٹر میں چلے جائیں تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور سدرا سل سے آگے کیا دیکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ مین آیا تیرا بھل قبرا کس طرح سے آسمانوں کو سجایا ہوگا کس طرح سے اپنے پرائیویٹ جو زون ہے اللہ کا اس کو سجایا ہوگا حضور نے کسی چیز کی طرف کوئی تو جو اس لیے کہ مطلوب کوئی اور مقصود کوئی اور نگاہیں اس کو ڈھونڈتی رہی ماں بسر نبی کی آنکھیں چکا چوند نہیں آپ بچے کو لے جائیں کہیں کسی بڑی دکان پر تو آپ کا ہاتھ چھوڑ دیتا اور آنکھیں پھاڑ پھڑ کے کھلونے کو دیکھتا رہتا ہے حیران ہو جاتا اس کا نام ہے زاغل بسر پیوں کو بھول گیا کھلونوں میں چپک کر رہ گئی ہے نگاہ اللہ نے فرمایا نہیں جس چیز کو دیکھا ایسے سکون سے دیکھا اتنی بے توجہی سے دیکھا جیسے روز دیکھتے رہتے نگاہیں کس کو ڈھونڈتی رہی کیوں بلوایا گیا کہاں لایا گیا لایا گیا ان کی نمازیں اس طرح کی نمازیں نہیں کاغذ ٹائپ کراؤں گا ویزے کے پھر نقل کفالہ کے پھر فلاں جگہ لے جاؤں گا اور پھر لائن میں لگوں گا میرا خیال ہے صبح صبح چلا جاؤں تو آگے جگہ مل جائے گی اب یہ سارا نفسیاتی فرار ہے بدن نہیں فرار ہو سکتا نماز ٹوٹ جائے گی نا پاؤں کا انگوٹھا نہیں لنا. چاہیے دماغ چاہیے یہاں ہے دل ہے یا نہیں اس کا کوئی پرواہ اس کا نام ہے دل و نگاہ جو مسلمان ہے ہی تو کچھ تیرا دھیان ادھر نہیں لگا ہوا ہے نمبر نہیں ملا ہوا ہے کارڈ ڈال کے گھروں ہو گئے نمبر نہیں مل رہے صحابہ بازار میں ہو کر بھی مسجد میں رہتے تھے ان کا دل اچھا رہتا تھا ہم مسجد میں ہو کر بھی بازار میں ہوتے یہ فرق ہے ان کی نماز میں اور ہماری نماز رکاطوں کا کوئی فرق نہیں فرق یہ نماز روکتی ہے نماز ہو تو روکتی ہے اس لیے کہ نماز رب سے رابطہ ہے رب سے رابطہ ہو تو شیطان کبھی بھی آپ پر چبھو نہیں مار سکتے سب سے پہلے آپ کے اور رب کے درمیان کمیونکیشن توڑتا ہے آدمی تاجر ہو ڈنڈی مارنے لگے اس کا یہ ایمان تو ہے کہ رب مسجد میں دیکھ رہا ہے اگر میری ری خارج ہو گئی تو وزیر ٹوٹ جائے اور وہ جو ڈنڈی رب مار رہا ہے کیوں وہ نہیں رب دیکھ رہا وہ جو ڈنڈی مار رہا ہے اس وقت وہ تاجر اس کو رب نہیں دیکھا اس نے کیا سمجھا بھائی گاڑی کا تو مانا کہ کسی کسی جگہ کیمرہ لگا ہوتا ہے آپ کسی دوسرے شہر کے نمبر پلیٹ کی گاڑی دیکھیں تو ایکسیلٹر سے پاؤں ہٹا لیں کہ اس میں ہو سکتا ہے کیمرہ ہو کیا رب کا بھی کیمرہ صرف مسجد میں فٹ ہے وہ وہ دیکھ رہا ہے تمہارا کہ ری خارج ہوئی یا نہیں ہوئی کیوں ری تمہاری آٹمی تما کا ہے دو لاکھ بندہ بھر جائے گا اس کی تمہیں زیادہ فکر ہے تمہاری تجارت نہیں دیکھتا وہ جھوٹھی کھا کر بیچتے ہیں اس کو نہیں دیکھتا وہ بیٹھے تو گفتگو کیسی کر رہے دیکھ رہے ہو تو کیا دیکھ رہے ہو خیالت کر رہے ہو اور تمہارا وضو نہیں ٹوٹا ایک سال سے وہ اصر کی نماز پڑھ کے جایا کرتے تھے کہیں فصل کاٹنے کے لیے کسی کی چوری اور اسی وضو میں آ کر وہ مغرب کی نماز بھی پڑا کرتے تھے اور کوئی پوچھے کہ بھائی آپ نے وہ فلان کی فصل تو نہیں کہتے کرتے تھے ناجی میں تو عضو میں ہوں اس کی چوری نے اس کا بزو نہیں ٹوٹا تو نے آنکھوں کی چوری کی ہے تیرا بھی کوئی نہیں ٹوٹا کوئی فرق نہیں اس میں اور تیرے میں ہنسنے کی بات نہیں رونے کی بات آنکھوں کے مس یوز کو ناجائز استعمال کو لانا نے کیا کہا ہے نہ تلا آنکھوں کی خیانت وہ پھر بھی نہیں ٹوٹا خیانت بھی کر رہے ہو نماز جس چیز کا نام ہے سناج اس چیز کا نام ہے وہ تو بندہ چلتے پھرتے جیسے لوگ موبائل گاڑی چلا رہے تو موبائل باتھ روم میں تو موبائل جدھر جا رہے ہیں موبائل مسجد میں تو موبائل اپنے بزنس کے ساتھ رابطہ رہتا ہے نا ان کا تیزران رہتا ہے کسی وقت بھی کوئی آرڈر آ سکتا ہے سرکاری نوکری والے نہیں بزنس مین جو ہے ٹھیکار ان کی ہر چیز لائیو رہتی ہے موبائل بھی لاکھ لکھ لکھ کے مسجد کے باہر لگائیں کہ اللہ سے بندو دس منٹ پہ ادھر سے آپ کر کے ادھر والا آن کر دو نہیں صاف دس منٹ بھی اللہ کو نہیں دینے پیجر اور موبائل یہاں بھی آن رہتا ہے پتہ نہیں کس وقت کیا آرڈر آ جائیں مومن جہاں بھی ہوتا ہے نا اس کا رب کے ساتھ رابطہ اس کا پیجر ایمان والا اس کا موبائل آن رہتا ہے وہ بھی یہ دنیا دیکھتا ہے لیکن اسے کمانڈ ملتی ہے قل مونی یا من میں نب سارے اس کی آنکھیں جھک جاتی اس نے وصول کر لیا رب کا میسج میرے رب نے کہا گاہیں جھکا لو وہ جھکا لے یہ کمانڈ سیکنڈ کے ہزار میں حصے میں ملتی اس کا موبائل آن رہتا ہے یہ ہے آقمات علی ذکری اے موسا جہاں جا رہے میرے ساتھ رابطہ قائم رکھنا ہاتھ لائن خالی رکھنا اور وہ نماز ہے آقملاد ولاق ہی ذکری تم دونوں میرے ساتھ رابطے میں کوئی نیگلی نہ لانا کوئی کوستا نہ کرنا تمہاری کامیابی میرے ساتھ رابطے میں جڑی ہوئی ہے آج بھی فوجوں کے اندر کامیابی کی ضمانت ان کا سینٹر کے ساتھ کمیکیشن ہے جو فوج سب سے زیادہ اپنی کمیونیکیشن میں آگے ہوگی وہ جیت جائے گی ولا فی ذکری آفری یہ ہے نماز دوسری صفت جو بیان کی ول کامیابی سے ہم کنار وہ مومن ہوئے جو لو کاموں سے اعراض کرتے پرہیز کرتے لو کیا ہے نان سینس بے حودا ایک جگہ فرمایا ہوا ایزا مرو مر بل بھی مرو جب کسی بےحدہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت بچا کر گزر جاتے ہیں اس لیے جو آدمی تاش کھیل رہا ہے فلم دیکھ رہا ہے اس کو جا کر سلام نہیں کرنا چاہیے وہ جو سلامتی آپ کسی کو دیتے ہیں وہ رب کی طرف سے میسج ہے وہ تو حالت جنگ میں ہے تم کیسے اس کو سلامتی دے رہے ہو وہ رب کے عذاب میں تم کہتے ہو تم پر سلامتی ہو تاش کھیلنے والے کو سلام نہیں دینا ٹیکسی میں بیٹھے انہیں گانا لگایا ہوا ہے سلام نہیں دینا گانا بند کر دے چاہے آدھے رستے میں جا کر اس کا سلام لیں وہ بھی چونکے گا یہ کیا ہوا ٹھیک ہے نا تو آپ اسے کہ میں آپ کو سلامتی نہیں دے سکتا تھا آپ تو اللہ کے آزار میں تھے میں سلامتی دینے والا کون ہوتا اب آپ نے بند کیا تو میں نے دعا دی آپ کو کہ آپ کو سلامتی ہو آپ اسی طرح رہیں وہ تاش بند کرے آدھے گھنٹے کے بعد تو پھر کہیں سلام علیکم انہیں احساس ہوئی کوئی اوپری بات ہو گئی ہے لوگ تو آتے ہی سلام کرتے آدھے گھنٹے کے بعد سلام کر رہے اور آپ اسے احساس دلائیں کہ تم کس کام میں لگے ہوئے تھے میں تمہیں کیسے سلامتی دے سک تم تو بربادی کیا رستے پر لو جس کا کوئی فائدہ نہ مومن کو یہ پتہ ہے کہ اسے یہ زندگی یہ عمر یہ وقت ناپ کر دیا گیا بڑا کھینچتا ایک ایک سانس ایک ایک قدم ایک ایک لکما گن کر دیا گیا ہے لہذا وہ وقت کو پاس نہیں کرتا وقت کو استعمال کرتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس وہ سمجھتا ہے کہ وقت ہی اصل سرمایا ہے والا اثر اِنَّ انسان رہتے جس طرح انسان کا وقت گزر رہا ہے وہ وقت یہ دوائی دے رہا ہے کہ انسان خسارے سے دو ہونے والا ہم میں سے جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ لے کر آیا ہے اسے سزائے موت سنا دی گئی ہے ہم سارے سزائے موت کے قیدی ہیں آج دنیا سیجن المو عجیب بات ہے کہ جو آدمی اڈیالہ جیل میں سزائے موت کا کہہ دیا وہ تو روز دبلا ہو رہا ہے پل پل مرتا ہے پل پل جیتا ہے اور ہمیں بھی سزائے موت ہوئی ہوئی ہے ہم کیوں موٹے ہو رہے ہیں دونوں چیزیں ذرا کمپیئر کر کے دیکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لالم من امر موت کے بارے میں جتنا تم جانتے ہو تمہیں شعور ہے اگر مویشیوں کو ہو تمہیں کھانے کے لیے کوئی گوشت والا جانور نہ ملے سوکھ جائیں وہ موت کے درس ہم تین سو دو کے ملزم کیپٹل پنشمنٹ سنائی گئی ہے طریقے الگ الگ ہیں کسی کو وہ سائناٹ گیس کے ذریعے کسی کو وہ انجیکشن دیتے ہیں کسی کو الیکٹرک چیئر پہ بٹھاتے ہیں کسی کے گلے میں پھانسی کا پندا ہوتا ہے کسی کا حرم کے دروازے کے سامنے تلوار سے سر کاٹا جاتا ہے طریقے الگ ہیں لیکن ہیں ساری سزائی موتیں ہمارا بھی کوئی پتہ نہیں کس کا جہاز پڑتا ہے کس کی گاڑی جو ہے اس کا ایکسیڈینٹ ہوتا ہے کون کس بیماری میں پھنستا ہے کون کسی الیکٹرک چیئر کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے ہم سب کو سزائے موت سنا دی گئی ہے سزائے موت کے قیدی ہیں ہم قید خانہ تھوڑا سا کھلا ہے اسی لیے کہا گیا کہ سزائے موت کا قیدی جو کوٹڑی میں ہے اڈیالہ جیل کی کوٹڑی میں اس, اس کوٹڑی کے دروازے کی سلاخیں چاندی سونے کی ہو جائیں وہ پنکھا جو اوپر لگا ہوا وہ بھی سونے کا ہو جائے جس پیالے میں اس کو دال دیتے وہ چاندی کا ہو جائے وہ بے فکرہ ہو جائے گا وہیں دل لگا لے گا پوٹھی میں یہ دنیا میں تم نے کیوں دل لگا لیا اللہ فرماتا ہے اگر تمہارا خدشانہ ہو مجھے کہ تم لوگ بےمان ہو جاؤ گے سونا چاندی دے کر اللہ کو پتہ نہ ہماری پیچ اللہ عالم من خلق وہی نہیں جانے گا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, باپ جانتا ہے بیٹے کی خسرتے ماں جانتی ہے بیٹے کی ہیں رب نہیں جانے گا ولاق ناس امت ان واحد مجھے یہ خدشہ ہو کہ تم بھی بیمان ہو جاؤ گے لا جان لے نہیں یا فرب الرحمان جالون والے بویو تین ابو سور علیہ حتمکھ حیات دنیا ہے تو یہ جیل کی کوٹری کی سلاخی اسی جیل کی کوٹری کی چھت سونے کی ہے نا کافروں کو میں سب دے بھی دوں والا باتوں ہندا رفتہ اس کوٹھڑی سے چھوٹ کے آؤ تو تمہیں وہ ملے دیواریں سونے اور چاندی کی وہ تو ہر وقت اس وقت کو استعمال کرتے رہتے انہیں پتہ یہ وقت بہت تھوڑا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صحت میں سے اپنی بیماری کے لیے کما لو اپنی جوانی میں سے اپنے بڑھاپے کے لیے کما لو ہم دنیا میں کیوں لگے اوور ٹائم کیوں لگاتے ہیں بڑھاپے کے لیے پیسے جمع دیں کل بڈھا ہو جاؤں تو بیٹھ کے کھا سکوں تو نمازیں کیوں نہیں کماتے بڑھاپے کے لیے کل نفل نہ پڑھ سکو تو آج ہی پڑھ لو پہلے اووروں میں اتنا سکور کر لو کہ بعد میں ٹھک ٹھک بھی ہوتی رہے تو جیت جاؤ اتنا احتمام کا لو کہ بڑھاپے میں صرف فرض بھی پڑتے رہو تو جیت جا صحت کا کوئی پتہ نہیں ہے آج تندرست ہو آج تم ایک گھنٹہ وضو رکھ سکتے ہو کل تم ایک منٹ وضو نہ رکھ سکتے کوئی پتا لہذا کل کے لیے آج آج تمہارے پاس دولت ہے شاید کل نہ ہو آج تمہارے پاس وقت ہے فرصت ہے شاید کل نہ ہو لہذا انہیں جو فرصت ملتی ہے وہ اس کو نان سینسز میں بے حودہ کاموں میں بےہودہ مجلسوں میں بےودہ باتوں میں ضائع نہیں کرتے کوئی مجمع بیٹھا ہوا ہو باتیں ادھر ادھر کی ہو رہی ہوں بے فائدہ پاس سے عزت بچا کے گزر جاؤ تو گلا کرتے ہیں ادھکاری صاحب سلام نہیں کرتے واحدہ مرو بنا میں مرو کرانا کرامہ کسی میں تو ہے کہ کسی کو احساس ہو جائے کوئی پوچھے مجلس ہو تو ایسی ہو جس میں سے آپ کو کچھ ملے آپ کا وقت لگے آپ گنے آپ کہتے ہیں آٹھ گھنٹے لگا کر آئے ہوں مجھے اتنا فائدہ ہو گھنٹے بیچے نا آپ نے کوئی بیس روپے دہاڑی لیتا ہے گھنٹے بیچ کے کوئی دو کی دہاڑی کسی کی لگ جاتی ہے کسی کی سو گرم کی لگتی ہے وقت بکتا ہے نا تاجر کیا بیچتا ہے سرکاری آدمی کیا بیچتا ہے کسی دفتر میں مینیجر کیا بیچتا ہے اپنا وقت بیچتا ہے کسی کے آٹھ گھنٹے مہنگے بک جاتے ہیں کسی بیچارے کے سستے بک جاتے ہیں بیچتے تو وقت ہو نا مومن یہ دیکھتا ہے کہ میرا وقت یہ جو ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ کہیں میں لگا کر آیا ہوں یہ کتنے میں بکا ہے مجھے کیا ملا سویلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور بیٹھنے کے لیے کون شخص مناسب ہے کس کی مجلس کرنی چاہیے ایل سائی خیر آپ نے فرمایا من جک کرا کو تو جسے دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے تمہاری لائن مل جائے من جکا کو مدلہ تو وزاد فی علم کو من جب وہ بولے تو تیرے علم میں اضافہ کرے وک کرا کو ملاخرا اور اس کا عمل تجھے آخرت یاد دلا تین خصوصیات اس جلیس کی ہونی چاہیے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے وہ بولے تو تیرے علم میں اضافہ کرے اس کا عمل تجھے آخرت کی یاد دلاتے تین ایسی مجلس ہے تو آپ کا وقت ٹھیک لگا ایسی مجلس جو آپ کو رب سے غافل کر دے دنیا کی طرف مائل کر دے جہالت میں اضافہ کر دے ایسی مجلس لگ مجلس اور مومن یہ کام نہیں مومن سوچ سمجھ کر اس وقت کو انویسٹ کرتا ہے جیسے پیسہ آدمی سوچ سمجھ کر لگاتا ہے سو دفعہ پلاننگ کرتا ہے کہاں یہ کھپاؤں کہاں لگاؤں کتنے آئیں گے کتنے جائیں گے اس میں رسک کتنا ہے مومن کا اثر سرمایا اس کا یہ وقت ہے اور اس سے وہ یہاں کے لیے نہیں صرف وہ اس زندگی کے لیے کماتا ہے وہ صرف یہاں گھر بنانے کے لیے نہیں وہاں گھر بنانے کے لیے کماتا ہے مومن کا متمح نظر یہاں نہیں ہے مومن کا متمہ نظر وہاں ہے اس کی منزل وہ ہے یہاں کی گارنٹی اس کے رب نے چنی ہے ایک دانہ مقدر سے زیادہ تمہیں نہیں ملتا اللہ نے فرمایا تم میرے کام کرنے میں لگ جاؤ میں تمہیں تمہارا رزق اس طرح دوں گا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ یار دکھ ہوئی سولہ سے یہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے رزق مل جاتا فرمایا تم مجھ پر اگر اس طرح توکل کرو جس طرح پرندے کرتے ہیں پرندوں کی انشورنس ہوئی ہے مار جاتی ہے کوئی اس کے بچوں کو بتانے والا بھی کوئی نہیں جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں کہ وہ گئی تھی تیرے لیے دانا چکنے مر گئی ہے ادھر بلی نے کھا لیے رب پر تو کرتے وامڈا ترض اللہ کے لیے اسے پتا یہاں کی گارنٹی میرے رب نے لی آخرت میرے اوپر وہ وہاں کی کمائی کرتا ہے وہ وہاں کے لیے کماتا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ آدمی جو اس قبر میں ہے اس وقت تمہاری وہ دو رکھتے ہیں جنہیں تم بڑا ہلکا سمجھتے چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ تمہارے دو نفل جن میں تم بڑی عقید سمجھتے ہو کہ کتنی بڑی عبادت نہیں ہے میں نے بس دو منٹ میں دو نفل پڑھ لی ہے اس صاحب قبر کے لیے دنیا و ما فی سے زیادہ قیمتی ہے اس سے پوچھو اب جا کے وہ کیا کہتا ہے ولا ان لے کلینت ما فلام <الْعَبْد> پوری زمین بھی سونے اور چاندی سے بھر کے اس کو دے دی جائے وہ کہے گا مجھے دو رکاتے پڑنے تو بس وہ قیمتی ہے اس لیے کہ وہ کرنسی چلتی ہے وہاں مومن وقت کو پاس نہیں کرتا وقت خود ہی پاس ہو رہا ہے چھیاسٹھ ہزار میل کی رفتار تم پارتھ نہ کرو یہ خود ہی تیزی سے گزر رہا ہے اسے استعمال کرو برف کو گھلانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو خود گھل رہی ہے پانی ٹھنڈا کر لو یہ رات اور دن یہ ایک ایک گھنٹہ یہ جو گھنٹہ آپ نے یہاں گزارا ہے یہ گزر گیا آپ زندگی بھر کبھی پلٹ کے نہیں کوئی لاکھوں دے دے کوئی بائی کا لال اب سوئی کو واپس نہیں لے جا سکتا پونے بارہ نہیں بجا سکتا آج گزر گیا کچھ لوگوں کا یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے گزر گیا ہے انہوں نے یہاں انویسٹ کیا ہے کچھ لوگ فلم دیکھ رہے ہوں جمع ہے نا انہوں نے وہاں لگا دیا ہے دونوں نے وقت انویسٹ کیا ہے قیامت کے دن پتا چل جائے گا کس کو کتنا انٹرسٹ ملا کتنا فائدہ ملا کتنا نفع ملا گزر اس کا بھی وقت گیا آپ کا بھی گیا ولہمان اللہ مار مومن کے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا وہ تو بالکل آخری مراحل میں میں ایک جگہ سے گزرا تو کچھ لوگ تاش کھیل رہے تھے تین آدمی تو ذرا درمیانی عمر کہتے ایک ان میں بہت ہی بوڑھا تھا میں بھی آخر کی نماز پڑھ کے واپس آیا کراچی کی بات ہے جب واپس آیا تو وہ ابھی تک بھی لگے ہوئے تو میں نے اس بابے سے کہا میں نے کہا بابا ان دونوں کے پاس ان تینوں کے پاس تو پھر بھی کوئی ٹائم ہوگا نا انہیں وہ انتظار ہے کہ ہم بڈے ہوں گے تو پھر مریں گے بابا تیرے پاس تو رائے کچھ نہیں ہے گوانے کے لیے تیرے پاس پاس کرنے کے لیے کیا تب میں تیری لاتے ہیں لوں میں تیرے ڈانٹ کوئی نہیں تھی پاس کر رہا اس کو تے استعمال کر انہیں تو شیطان نے امید دلائی ہوئی ہے کہ تو تڈا ہوگا تجھے کیا دلائی ہوئی تڈا تُو تو ہو چکا کا دس لو میں نون تجھے کس چیز نے تمنا دلائی ہوئی ہے اس نے اپنے سے زیادہ کوئی بڈھا ذہن میں رکھا ہوا ہوگا کم از کم اتنا تو ہو کے ہی مروں گا میں ڈائٹنگ بھی کرتا ہوں بہرحال شیطان کا سب سے بڑا وار اس وقت مسلمانوں کا جو سب سے بڑا جو خطرہ وہ یہی ہے کہ دین دار لوگوں کا وقت بھی لو کاموں میں گزر جاتا ہے کس لیے وہ سوچتا ہے گنا تو نہیں شیطان کیا کہتا ہے کہتا ہے یار گنا تھوڑی ہے بھائی گناہ ہو نہ ثواب ہو اس کا نام بھی سرمایہ ڈوب جانا ہے آپ ایک سال تک کہیں پیسے لگائے رکھیں سال کے بعد آپ کو ایک ضلع واپس نہ ملے تو ڈی ویلیو ہی نہ کرنسی وہ ڈیزرویشن تو نقصان ہے نا آپ کا جس پیسے سے نفع نہ ملے آپ اس کو نقصان گنتے مومن کو اگر اس کے ایک لمحے کے عوض ایک ایک لمحے کا حساب ہے ایک ایک سانس کا حساب ہے اس سانس کے عوض اس نے کچھ نہیں کمایا وہ خسارے میں رہا ہے چاہے گناہ نہیں بھی کیا آپ ایک درہم دے کے کوئی چیز نہ خریدیں ایسے ہی ریت میں پھینک کے آ جائیں آپ کا تو درہم خرچ ہو گیا نا آپ اس درہم کے عوض سگریٹ کی ڈبی نہ لیں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا آپ نے لیکن پیسہ ریت میں پھینک کے ضائع تو ہو گیا نا آپ نے ایک ساتھ ایک لمحہ ایک گھنٹہ مٹی میں پھینک دی اس کے عوض کچھ نہیں کمایا اور جب وہ فرشتہ آئے گا کہ سرکار چلو چلے تو گا کہہ کریب ہتھا جا جا ہدا مل موتوں کا لر اب جو نہیں لیٹ می گو ٹیک پلیز اللہ پلیز مجھے واپس جانے دو کیوں کیا کروں گا جا کے مکان بناؤں گا سوزوکی کا تار کھولا ہوا تھا وہ جوڑ کے آؤں گا شٹرنگ کا ٹھیکہ کیا وہ اس کی پیمنٹ کر کے نہیں لعلی فی ما نہیں رقطول میں جو جو جوڑ کے آیا ہوں نا میں کسی چنگے کام میں لگا کے آنا چاہتا ہوں آپ دیکھیے وہ ٹیمپٹیشن لالچ دے رہا اس رشتے کو کیجری اللہ کو ایسی پلان لوگ اللہ ٹو دس سوری اف یو وڈ وی بلیو می فار لٹل وائ ووڈ گیو آرمس میں سب کرنا چاہتا ہوں اب لٹانا چاہتا ہوں دولت کیوں پتہ لگ گیا نا میرے کام نہیں آئے گی فرمایا کل انا کل نہیں ہوا کا یہ وہ کلمہ ہے جو یہ بار بار ریپیٹ کرتا رہے اب تو اس نے یہ ربر جیو نہیں وہ اب پیچھے نہیں آگے آگے ہیں لہذا مومن کو پتا ہے جو لمحہ گزر گیا پلٹ کے نہیں آتا یہ فرق ہے ایک مومن اور ایک غیر مومن کے اندر وہ اللہ زی نوم لحب جو بے فائدہ کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے واقع راوانہ نشم دلہ ہو